نحمده و نصلي و على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله و كنتم أنباتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يجيب ثم إليه ترجعون صدق الله علي جلعظيم بجلا بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا سم میم پھر تمہیں مارے گا سم میوحجی پھر تمہیں جلائے گا تم میں ادہ پھر اسی کی طرف الٹ کر جاؤ گے اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنے رسول کی نبوت و رسالت اور ایمان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل اور براہین بیان فرمائے اب دوسرے انداز سے ان لوگوں کے لیے ان ضدی کافروں کے لیے کہ جو اپنے اپنی ضد اور اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے ایمان نہ لائے اور طرح طرح کے شبہ اور انکار کیا کرتے تھے ان کے لیے اس میں دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو منصف مزاج تھے ان کے لیے تو وہ دلائل اور براہین کافی ہو گئے انہوں نے انصاف کی نظر سے ان کو دیکھا اور ان پر غور بھی کیا تو وہ ایمان لے آئے تو کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ان براہین اور ان دلائن پر نظر نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے اسرار کفر پر ڈٹے رہنے اور کفر پر جمے رہنے کی وجہ سے ان کا انکار کرتے رہے تو اب اللہ رب العزت ایسے ضدی اور ہر دھرم کافروں کے لیے دوسرے انداز سے دلیل بیان فرما رہا ہے اور اپنی توحید اور اپنے رسولوں کی رسالت اور ایمان کے بارے میں دوسرے انداز سے یہاں جو ہے دلائل کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ایک مرض اور ایک بیماری کے بہت سے اسباب اور بہت سی علتیں ہو سکتی ہیں اور ماہر اور حاضق اور بہت ہی نباس معالج اور طبیب وہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرض اور اس بیماری کی ساری علتوں اور سارے اسباب پر نظر رکھ کر اور غور کر کر پھر جو ہے اس مرض کی جب تخصیص کرتا ہے تو وہ اس کا علاج شروع کرتا ہے اور اس علاج میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی بلا تشبیہ و تمسیم اللہ رب العزت ان ہر دھرم کافروں کے لیے کچھ اور طریقے سے دلیل ذکر فرما رہا ہے اس لیے کہ کفار اور بےدیم لوگوں کی نظر صرف ان باتوں پر ہوتی ہے ان چیزوں پر ہوتی ہے کہ جن کو وہ محسوس کرتے ہیں اور جن کو وہ محسوس نہیں کرتے ہیں اس کو مانتے بھی نہیں ہیں وہ اندھے کی چیز کو تسلیم نہیں کرتی اسی لیے آپ دیکھیں کہ کفار نے دوزخ کا بھی انکار کیا جنت کا بھی انکار کیا اور ان میں تو بات وہ بھی تھے کہ جو دہریے تھے جو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کا بھی انکار کرتے رہے اور کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ان کو محسوس نہیں ہوتا تو جب محسوس نہیں ہوتا تو وہ ان ساری باتوں کا اور ان ساری چیزوں کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں تو اب اس آیت میں اللہ رب العزت ایسی چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو ان کو محسوس بھی ہوتی ہے اور جس سے وہ گزر بھی چکے ہیں اور پھر ان محسوس چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو ثابت فرما رہا ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کئی تک فرون اب اللہ تم کیوں کر اس ذات باری تعالیٰ کے منکر ہو سکتے ہو تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا اور اپنی رحمتوں کا اور ان باتوں کا کہ جس سے انسان دو چار ہوا جس جو انسان کو ان سے جو ہے گزرنا پڑا اور اس کو جو ہے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ذرا تم غور کرو اگر تم غور کرو گے اپنی حالت پر تو تم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے ہو اس کی ذات و صفات کے تم منکر نہیں ہو سکتے ہو اگر تم اپنی حالت پر غور کرو تو انکار کر ہی نہیں سکتے ہو کیسے انکار کر سکتے ہو وہ کن تم امواثن کہ تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا تو یہاں جو ہے مردے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا وہ موجود بھی نہیں تھا اور اس پر اس حالت میں کتنے مراحل گزرے ہیں اس پر بھی اگر غور کیا جائے تو ایک ایک بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی انسان سبزے کی صورت میں بھی تھا کہ سبزہ اگا اس سے دانا پیدا ہوا مثال کے طور پر گندم کو لے لیجئے کہ پہلے جو ہے ایک ایک جو ہے سبزہ ہی ہوتا ہے ایک پودا ہی ہوتا ہے پھر اس سے دانہ بنتا ہے دانا بن کر پھر جو ہے وہ گیہوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے پھر جو ہے وہ پستہ ہے چکی میں اس کو ڈالا جاتا ہے آٹا بن کر نکلتا ہے پھر وہ جو ہے غذا بنتا ہے وہ پھر اسی انسان کے جو اصل ہے اسی انسان کی جو اصل ہے اس کی وہ غذا بنتا ہے میدے میں پہنچتا ہے میدے میں پہنچ کر پھر جو ہے وہ خون کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے خون سے پھر جو ہے وہ है بنتا ہے के بننے کے بعد پھر کہیں جا کر جو ہے وہ مادر पाता میں قرار پاتا ہے پھر اس میں بھی کہتی ہے جو وہ غریب حالت اس پر گزرتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو پھر بھی اس پر کتنی حالتیں گزرتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا پھر وہ جا جاننے لگا پھر جو ہے اس پر کتنی حالتیں آئی بچپنا گزرا پھر جو ہے جوانی آئی جوانی گزری پھر جو ہے وہ ان مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے بڑھاپے میں پہنچا پھر بڑھاپے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ راہی لگلہ ہو جاتا ہے اور اس میں بھی جو ہے کتنی عجیب و غریب حالت اس کی ہوتی ہے کہ بچپنا گزرتا ہے جوانی آتی ہے پھر جوانی گزر جاتی ہے اور پھر براپا جاتا ہے تو اگر غور کریں تو انسان کی یہ حالت ہی یہ بتلا رہی ہے کہ انسان پر اتنی حالتوں کا بدلنا اور گزرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی اس حالت کو بدلنے والا ہے کوئی ایسی ذات ہے کہ جو ان حالتوں کو تبدیل فرما رہی ہے اور پھر انسان کتنا مجبور اور کتنا بے بس ہے کتنا بے کس اور کتنا بے بس ہے کہ بچپنے کو گزرنے سے نہیں روک سکتا جوانی جب آتی ہے اور جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ نہیں روک سکتا ہے اور جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے کو بھی نہیں روک سکتا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں حضرت انسان کو یہ بتلا رہا ہے کہ اے انسان تو اگر اپنی حالت پر غور کرے تو, تو کبھی جو ہے اپنے اس محسن اور اپنے اس منعم اور اپنے اس مربی کی ذات و صفات کا انکار نہ کرے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے محسن کے احسان کو اور اپنے منعم کے انعام کو اور اپنے مربی کی تربیت کو اور اپنے رحم کرنے والے کے رحم کو اور اپنے رحم کرنے والے کو فراموش کر دیتے ہیں تو اس آیت میں یہی بتلایا جا رہا کہ تم کیوں کر اس کی اس اس منعم اور اس مربی اور اس خالق کے وجود اور اس کی ذاتوں سے بات کا انکار کیوں کر کر سکتے ہو تم تو ایسی حالت میں تھے تمہیں خبر ہے کہ تمہاری حالت کیا تھی کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم کہاں سے آئے اور پھر جو ہے کہاں جاؤ گے و تم اباتم کا سما یوم تو کم پھر تمہیں جو ہے وہ مارے گا اور پھر تمہیں جو ہے وہ چلائے گا تو وہ ایسا خالق ہے اور ایسا قادر اور ایسا قوی ہے کہ جس نے تمہیں وجود عطا فرمایا جس نے تمہیں ایجاد فرمایا تو جس نے ایجاد فرمایا اگر دیکھا جائے تو ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں جب اس نے ابتداء میں تمہیں ایجاد کیا تو پھر اس کے لیے دوبارہ تمہارا جلا دینا اور تمہارا زندہ کر دینا اس کے لیے کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے نہ اس کے لیے ابتدا تمہاری ایجاد مشکل اور نہ اس کے لیے تمہیں موت عطا فرمانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور دوبارہ جو ہے زندگی عطا فرمانا اس کے لیے کوئی جو ہے مشکل اور کوئی جو ہے یہ کام دشوار نہیں ہے مخلوق کے لیے مشکل ہو سکتی ہے لیکن خالق کے لیے جو ہے کوئی مشکل اور کوئی جو ہے دشواری نہیں ہے تو یہاں پر انسان کے لیے درس عبرت ہے اور اس کے لیے جو ہے غور و فکر کرنے کا موقع ہے کہ انسان تجھ پر کیسی کیسی حالتیں جو ہے وہ گزری اور جن سے تجھے جو ہے سابقہ پڑا اور پھر تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے توانا اور کیسے کیسے کبھی کیسے کیسے نام ورد اور کیسے کیسے شاہ زور بادشاہ اور شہنشاہ اس دنیا میں آئے جن کی شہرت کے ٹنکے بھی بجے لیکن وہ کس طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے اور کس طرح سے وہ چلے گئے کہ آج ان کا بہت سا نام و نشان بھی نہیں پائے جاتا تو انسان کو گویا کہ ہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تو اس دنیا میں مسافر ہے تو اور مسافر بھی کیسا بے بس اور بے قسم تو جس مسافر کی حالت یہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے خالد اور اپنے مالک کو راضی کرے اسی میں اس کی نجات ہے اور اسی میں اس کی فلاح بھی ہے اس آیس سے عذاب قبر بھی ثابت ہوا اور وہ اس طرح کہ وکن تم امبا تم خاجہ کم سما پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں جو ہے زندگی عطا فرمائے گا تو یہ زندگی کون سی ہوگی مرنے کے بعد جو قبر میں انسان کو حاصل ہوتی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے اس زندگی سے مراد برزخی زندگی ہے اور قبر سے مراد یہ بھی نہیں لینی چاہیے جیسا کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ ہم قبر سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جو زمین میں کھو دی جاتی ہے اور گڑھا جو ہے بنایا جاتا ہے قبر سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ قبر سے مراد جو ہے وہ ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد کا عالم اس پر جو تعریف ہوتا ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو یہ گڑھا بھی نہیں ملتا ہے دریا میں ڈوب جاتے ہیں مچھلیوں کی غذا بن جاتا ہے اور دوسرے جو ہے جانوروں کی غذا بن جاتا ہے شیر کھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے جو ہے جل جاتا ہے بہت سی صورتیاتی صورتیات پیش آتی ہیں کہ جس میں قبر میں تدفین جیسے جو ہم عام طور پر جانتے ہیں وہ بھی اس کو حاصل نہیں ہو پاتی تو قبر سے مراد جو ہے برزقی زندگی ہے اس کے بعد پھر اللہ تبارک وطالعہ جو ہے قیامت میں اٹھائے گا دوسری آیت سے بھی یہ ثابت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے قریب میں دوسرے مقام پر ارشاد کرنا ہے جو سب اللہ المن بالقول ثابت فلحیات اللہ وہ ہے کہ جو اہل ایمان کو دنوی زندگی میں اور برزخی زندگی میں کل میں تجبہ پر ثابت رکھتا ہے یعنی دنیا میں مسلمان کو آلام اور تکالیف کے مراحل سے کیوں نہ گزرنا پڑے وہ اس حالت میں بھی کلمہ طیبہ پر ثابت رہتا ہے اور قبر میں منکر نقی کے سوال و جواب کے موقع پر بھی کلمہ طیبہ پر قائم رہتا ہے اور اسی طرح سے ایک اور ایک اور آیست بھی عذاب قبر اور سوال و جواب بالکل جو ہے وہ ثابت ہیں قبر کے معاملات قرآن و احادیث سیاح سے بالکل ثابت ہیں اب بنا امک تنس نتعیم کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر دو موتیں تاریخ کی وہ اح اور تو نے ہم پر دو ہی زندگی تاریخ کی تو وہ دو موتیں اور دو زندگیاں نئی کونسی ہیں وہ حشر سے پہلے ہی کی زندگیاں ہیں کیونکہ یہاں پر جو لفظ اور جو سیگا استعمال ہوا ہے وہ ماضی کا ہے گزرے ہوئے زمانے کا ہے تو پتہ یہ چلا کہ حشر سے پہلے انسان پر دو موتیں اور دو ہی زندگیاں جو ہے اتھاری ہوئی ہیں اور, اور یہاں آخرت سے مراد حشر کی زندگی نہیں ہے بلکہ ایک زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور دوسری زندگی جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے جسے بر ذخی زندگی کہا جاتا ہے یہ دونوں زندگیاں وہ ہیں کہ جو حشر سے پہلے جو ہےاری ہوئی اور اس سے عذاب قبر کا حق ہونا اور اس سے قبر میں سوال و جواب وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ثابت ہو رہے ہیں اس سے اس فرقے باطلہ کی بھی تردید ہو گئی کہ جو عذاب قبر کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت نہیں ہے اور یہ چکڑالوی فرقہ ہے پرویزی فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ اس کا کہیں قرآن میں تذکرہ نہیں ہے یہ ان کی ہر دھرمی ہے اور یہ ان کی جہالت ہے قرآن کریم سے عذاب قبر بالکل ثابت ہے اور حق ہے اور اس پر بھی مسلمان کا یقین ہونا ضروری ہے عذاب جہاں ہے دوزخ اور جنت اور معاد حشر بعض بادل موت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین لانا ضروری ہے اسی طرح سے عذاب قبر پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسبع سماوات وهو بكل شيء عظيم صدق الله الرجل العظيم هو الذي خلق لكم ماں بجی ہاتھ وہی ہے جس نے تمہارے بھی بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف فرمایا سب آسما بات تو ٹھیک سات آسمان بنائے بہو بکل رشی نالم وہ سب کچھ جانتا ہے عصایت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو خارجی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر ہے اور اس سے پہلے جو آیت, آیت تھی اس میں انسان کی اندرونی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا لہذا اس آیت کا اس سے پہلی والی آیت سے یہ ربط اور تعلق معلوم ہوا کہ پہلی والی آیت میں تو انسان کی اپنی اندرونی نعمتوں کا ذکر ہے اور اس میں جو ہے خارجی اور بیرونی نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں انسان کے وجود اور اس کی زندگی کا ذکر اور اس آیت میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ اور ان اسباب کا ذکر ہے کہ جس سے زندگی قائم اور باقی رہتی ہے ظاہر ہے کہ وجود پہلے زندگی پہلے اور جس سے زندگی باقی رہتی ہے وہ بعد میں تو زندگی اصل ہے وجود اصل ہے اور جس سے وجود اور زندگی کا قیام ہے وہ ایک فرا ہے اور ایک وہ احشاف ہے تو زندگی کا ذکر پہلے اس لیے بھی فرمایا کہ کفار اور بے دین یہ کہہ سکتے تھے کہ بہت سارے اسباب جمع ہو گئے اتفاقیہ طور پر اور اس طرح سے انسان کا وجود ہو گیا اس طرح سے انسان پیدا ہو گیا اس آسمان سے سورج نے دانے کو پکایا اور دانا جو ہے وہ پھر آٹا بنا اور آٹا جو ہے وہ غذا بنا اور اس طرح سے پھر وہ غذا خون بنانے لگی اور خون سے پھر جو ہے وہ نطفہ بنا اور نطفہ جو تھا پھر وہ شکر مادر میں ٹھہر گیا اور اس طرح سے انسان پیدا ہو گیا تو اس میں رب کا کون سا احسان ہے تو یہ کہہ سکتا تھا کوئی بھی بے دین اور بدین اور کافر اور منقرے توحید و رسالت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح کے لوگوں کی تردید فرمائی اور ان کے بہم کو رد فرمایا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور اس کی نعمتوں سے کیسے رو کر سکتے ہو انسان کسی اس طرح سے پیدا نہیں ہوا اس لیے کہ یہ سب کچھ جس طرح سے بنا انسان کا وجود جس طرح سے موجود ہوا وہ سب ذات باری و تعالا ہی کی تخلیق اور اسی کے پیدا کرنے سے اس طرح سے انسان کو وجود عطا ہوا ہے کیونکہ یہ ساری باتیں دیکھ بھی لی جائیں اور ان پر اگر نظر بھی کی جائے تو یہی ثابت ہوگا کہ سورج کیسے بنا سورج نے دانے کو کیوں کر پکایا اس کے اندر یہ تاثیر کس نے پیدا کی اور پھر یہ اسباب کیسے جو ہے پیدا ہوئے اور ان اسباب کا اجتماع کیسے ہوا تو بات یہی پر جا کر ختم ہوگی کہ یہ سارے اسباب اور یہ ساری تاثیر اور یہ سارا اثر اللہ تبارک و تعالی ہی کا پیدا کیا ہوا ہے وہی مؤثر حقیقی ہے اور اسی کی طرف سے جو ہے یہ تمام جو ہے وجود ہوا تو یہ سب اللہ ہی کا احسان ہے خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسان کی زندگی کو جو باقی رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ لگی خلط القافظ ابل جمی وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اسی نے پیدا کرنایا تو پتہ یہ چلا کہ ہماری ساری نعمتیں جو ہم اپنی زندگی جن سے باقی رکھتے ہیں وہ سب زمین میں اور یہ سب ہمارے نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور پھر زمین کی ساری نعمتیں بغیر آسمان کے موجود نہیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بھی بنے اور پھر ایک آسمان سے زمین کی نعمتیں موجود نہیں ہو سکتی تھی تو دو تین نہیں بلکہ پورے سات آسمان بنائے اور زمین اور آسمان یہ جب تک اپنے اندر تعلق پیدا نہ کرتے زمین کا تعلق آسمان سے جب تک نہ ہوگا تو اس وقت تک زمین بھی یہ نعمتیں نہیں ظاہر کر سکتی تھی اور یہ زمین یہ نعمتیں پیدا نہیں کر سکتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کرم سے آسمان کا تعلق زمین سے ہوا تو اس طرح سے پھر جو ہے حضرت انسان کا رزق اور یہ انسان کہ کام آنے والی ساری چیزیں ساری نعمتیں اس طرح سے پھر زمین میں پیدا ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائیں خلق الگ معافی رکھوں جو کچھ زمین میں ہے وہ سب یہ انسان تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا گیا اور بنائے گئے تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں اور انسان کی ضروریات سے متعلق ہیں اور انسان کی ساری ضروریات انہی سے پوری ہوتی ہیں تو جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے پہلے جو ہے اس کا سامان تیار کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جب کہیں جلسہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے پہلے سے دریا بچھائی جاتی ہیں اسٹیج تیار کیا جاتا ہے کرسیاں لگائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں تو جلسے بعض اور تقریر کا جلسہ جب اس طرح سے ہوتا ہے تو اس میں یہ سارے انتظامات پہلے مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر کہیں جو ہے باعث اور مقرر جو ہے وہ آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے مقرر پہنچ جائے اور باعث وہاں پہنچ جائے اس کے بعد جو ہے پھر جناب دریا آئیں اور جناب کرسیاں لگیں اور جو ہے وہ وہاں پر لوگ آنا شروع ہو. نہیں بلکہ جو چیز ضروریات سے ہوتی ہیں ان کا وجود پہلے ہوتا ہے وہ پہلے مہیا کی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ انسان جو ہے وہ پیچھے بھیجا گیا اور انسان کی جو ضروریات کی اشیاء تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا زمین کو پہلے پیدا فرمایا آسمان کو پیدا فرمایا جتنی بھی جو ہے اشیاء انسان کے کام کی تھی وہ سارے کی ساری پہلے پیدا فرما دی گئی اس کے بعد پھر جو ہے انسان کو پیدا فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں انسان کی خادم ہیں اور انسان جو ہے وہ بادشاہ ہے تو انسان کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تو اور یہ چیزیں جو انسان کے لیے پیدا فرمائیں یہ انسان کے بغیر رہ سکتی ہیں اگر انسان نہ ہو تو ان چیزوں کا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہو تو انسان ہی کا نقصان ہے تو انسان بادشاہ ہے انسان جو ہے وہ شہنشاہ ہے اور یہ ساری کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی خادم ہیں تو جس طرح سے کہ بادشاہ خادم کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن خادم جو ہے بغیر آقا کے اور بغیر جو ہے وہ بادشاہ کے باقی رہ سکتا ہے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا فرمائیں تو پتہ چلا کہ یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں انسان جو ہے وہ ان کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وما ماں الجن وال جن سا اندالبود کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس یعنی جن اور انسانوں کو ان دال مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے تو انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے تو آپ دیکھیے کہ جب یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کرمائے تو اس سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے کہ جو ساری چیزوں سے نفع حاصل کرتا ہے برف اس کے دوسری مخلوق کے کہ فرشتے جو ہیں وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں جنات جو ہیں وہ رہائش مکانات جیسی چیزوں سے بالکل دور ہیں ان کو ان کی ضرورت نہیں اور پھر انسان جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ ساری چیزوں سے منتفع ہو رہا ہے نفع حاصل کر رہا ہے اور اس کے کتنے طریقے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو لباس کو لے رہے ہیں آپ انسان کا جو لباس ہے وہ کتنی اقسام پر مشتمل ہے اور کن کن چیزوں سے اور کیسا کیسا جو ہے وہ لباس تیار کرتا ہے مکانات کو آپ لیں تو کس طرح کے مکانات جو ہے وہ انسان تیار کر رہا ہے اور ان سے نفع اٹھا رہا ہے اور ضلع کی طرف جائیں آپ تو سینکڑوں ہزاروں اقسام جو ہے جناب کی تو انسان اس طرح سے جو ہے وہ ان تمام اشیاء سے اور ان تمام چیزوں سے منتبہ ہو رہا ہے تو یہ بات یہاں سے ظاہر ہوئی اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ آسمان کا وجود ہے آسمان وجود رکھتے ہیں تو اور آسمانوں کا وجود جو ہے جہاں پرانے کریم کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے مذہب اسلام کے اور دین اسلام کے علاوہ اور بھی جتنے مذاہب ہیں خواب و الہامی مذاہب ہوں یا غیر الہامی مذاہب ان سب میں اور ان کی جو کتابیں ہیں ان سب میں یہ بات جو بتلائی گئی ہے اور ان کی ان کتابوں سے یہ بالکل ثابت ہے کہ آسمان کا وجود ہے تو اب وہ لوگ جو فلسفی ذہن رکھتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے یورپ اب وہاں جو ہے یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے آسمان جو ہے وہ تو صرف ایک جو ہے نظر کا نام ہے تحت نظر جو بھی چیز ہے اس کو آسمان کہتے ہیں ویسے آسمان کا اپنا وجود نہیں یہ بالکل با ل اور بالکل غلط اور باطل ہے اور جس زمانے میں یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا ایک فلسفی گزرا ہے بے وقوف فیسا اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا اور اس زمانے کے جو فلاسفر تھے انہوں نے خود جو اس کے اس قول کو دیوانوں اور پاگلوں کی بات سے تشویش دی تھی یہ کسی دیوانے اور کسی پاگل کا قول ہے کہ جو اس طرح کا جو ہے وہ نظریہ پیش کر رہا ہے کہ آسمانوں کا وجود نہیں ہے کہ آسمان جو ہے وہ تو نظر کا نام ہے تو یہ بالکل جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے قرآن اور حدیث سے یہی ثابت ہے کہ آسمان کا وجود ہے اور یہ ستارے جو ہیں بالکل آسمان میں موجود ہیں اور اسی بات کو اسی بے وقوف اور یورپی فلسفیوں کی اور سائنسدانوں کی بات کو کچھ جو ہے ہندوستانی فیشنی قسم کے مسلمانوں نے بھی جو اپنا دیا اور جناب جو ہے انہوں نے جنت اور تو سے متعلق جو آیات ہیں ان میں جو ہے وہ تابل کر ڈالی کہ جنت اور تولت جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ تو جو نیکی اور بدی کی قبتوں کا نام ہے اس طرح کا جو ہے وہ نظریہ پیش کر دیا اور اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی کہا گئے اور دیکھیں ان کا یہ نظریہ قرآن اور حدیث سے کیسے متصادر قرآن تو فرما رہا ہے کہ سبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر سات آسمان جو ہے وہ بنائے اور ان کا استفاع فرمایا ان کا قزل فرمایا تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور جس طرح سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں اسی طرح سے آسمان کو بھی پیدا فرمائیں تو آسمان بھی مخلوق آسمان کا وجود ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو اب آپ دیکھیں کہ زمین اپنی نعمتوں میں اور اپنی ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں آسمان کی مختار اور آسمان جو ہے کتنا زمین سے دور ہے آسمان اور آسمان کے ہونے کے باوجود آسمان زمین کو اپنا فیض پہنچا رہا ہے تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر کائنات اور عالم کو اپنی رحمت سے فیض پہنچائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے تو یہ ایک حقیقت ہے تو آسمان کتنی ہی دور پر ہو اور کتنی ہی مسافت پر کیوں نہ ہو لیکن زمین جو ہے وہ اس سے فیض حاصل کر رہی ہے اور زمین جو ہے وہ آسمان سے بے پرواہ نہیں ہو سکتی اسی طرح سے جو ہے کوئی امتی سرکار دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے توحفے گنا فرمائیں بابر روانے